تو ان کی دعا سن لی ان کے ربنی کہ میں تم میں کام والے کی محنت اکارت ناؤ کرتا مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو تو وہ جنہوں نی ہجرت کی اور اپنی گھروں سے نکالی گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گی بڑیے میں ضرور ان کے سب گنا اتار دوں گا اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کن انچی نہر رواں اللہ کے پاس کا ثواب اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے